میٹ لیتا ہمارے کوشچن میں بسم اللہ بحیم ہمارا سبق چل رہا تھا ریبا بابو ربا بابو ریبا کے متعلق آج جو مسئلہ پڑے اگر مختلف قسم کے گوشت ہیں جیسا کہ ایک طرف گائے کا گوشت ہے اور ایک طرف بکری کا گوشت ہے گوشت دے رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں یہ چھوٹا گوشت ہوتا ہے یہ مہنگا ہوتا ہے بڑا گوشت سستا ہوتا ہے دونوں مختلف شمار ہوتے ہیں تو اگر دو مختلف قسم کے گوشت آ جاتے ہیں تو زیادتی کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہوگا اچھا اگر دودھ ہوں دودھ مختلف قسم کے ہوں یعنی اونٹوں کا دودھ اور ایسے ہی گائے کا دودھ اونٹوں کا دودھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسکائی پر وش ٹھیک چیز میں وہاں پہ لے لوں پھر آپ لوگ یہاں پہ کر لیں گے ٹھیک ہے چلیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وص اللہ گوشتوں کے حوالے سے اگر دو مختلف قسم کے گوشت ہیں یا دو مختلف قسم کے دودھ ہیں تو اگر اس کے ساتھ بھی بیچا جاتا ہے ان کو میں ایکسچینج کرتے وقت تو وہ جائز ہوگا ایسا کرنا جائز ہوگا دیکھیے گا وہ لحمن کی جمع لفمان گوشت کی جمع لحمان وہ بیرمان جزو بیرفمان جائز ہے گوشتوں کی الحمان المختلی المختالیفاتیں مختلف قسم کے گوشتوں کی دیکھیں میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا صلى <تصفيق> على النبي يا جماعه الخير استنوا اللهم صل على سيدنا محمد اور اس کو تو میرا نہیں ہے ہے اللہ حافظ بنو فائو میں ہم شعبہ صرف عند قدرت كل من يتوافق ہم سن لیں کہ یہ کچھ بتاع مالیات کا خاص فلم ہے 1000 سے یہ لکھے بھی لم سکی اللہ آسانی کی اللہ ہے سلام اپنی نیاز کر رہا تھا لائی جا سکتی ہے یہ کیا ہوتا ہے جلدی جلدی سبق کر لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا آج مسئلہ ہو گیا تو بھی مسئلہ آ رہا ہے یہ ہے لحمان, کی. لحمان جمع مقصر ہے جمع مقصر ہے تو جمع مقصر کے واحد مونس کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے. ہے اس لیے جذب الرحمان المختلف آتی جائز ہے گوشت مختلف گوشتوں کی بے کرنا ٹھیک ہے ناجوز بے الرحمان المختلف آتی مختلف گوشتوں کی بیع کرنا جائز ہے اس طرح یعنی باز کو باز کے بدلے میں بیچنا. بیچنا کے ساتھ بعض متفاظ لن بعض کو بعض کے ساتھ بیچنا زیادتی کے ساتھ یعنی زیادتی کے ساتھ مختلف قسم کے گوشتوں کو بیچا جا سکتا ہے. ایک طرف ایک طرف گوشت بکری کا گوشت ایک ایک کلو دو کلو کے بدلے میں ہے یہ نہیں کہا مطلب گوشت وہ گوشت, گوشت تو ہے لیکن دونوں مختلف گوشت ہیں دونوں مختلف گوشت ہیں تو اب یہاں پہ سوپ کا معاملہ نہیں آئے گا یہ اس اس کو ہیں کے اللہ صحیح تو انشاءاللہ باز بعض بازن, بازن کیا مطلب ہے دیکھیں لوحمان مختلف آتی ہے نا جب لوحمان المختلف آتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو بازو بازن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بی بازن پڑھا جا سکتا ہے لوہمان کے اگر صرف بناتے ہیں کیونکہ وہ جزو بے الحمان ہے جو لوہمان مذاقوں نے لی یہ بازا باز ٹھیک ہے نا یہ بدل یہ اس کا بدل جو ہے وہ بن جاتا ہے باز ٹھیک ہے اور اگر باز و حاف ہو جائے تو تب کیا ہو سکتا ہے یہ اب نئی خبر بنا رہے ہیں پورا جملہ بنا رہے ہیں پورا جملہ بنا رہے ہیں باز و ہاب صحیح ہو جائے گا غزا کا البان البیلی ایسے ہی اگر ایک طرف گائے دودھ ہے اونٹ کا اور دوسری طرف گائے کا دودھ ہے تو ان کو بھی گیا کی جا سکتا ہے زیادتی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے بازفاع ذیل باز کو بعض کے ساتھ بیچا جا رہا ہے زیادتی یعنی ان میں سے ایک کو بیچا جا رہا ہے دوسرے کے ساتھ زیادتی کے ساتھ تو یہ بھی جائز ہے یہ تو بات یہاں پہ ختم ہوگی اب آتے ہیں مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر سرکہ ہے سرکہ حاصل کیا گیا تھا ایسیٹک ایسڈ آپ کو پتا ہے سرکہ کیا ہوتا ہے ایسیٹک ایسڈ جو ہے اور اس کو بنانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں بنیادی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہے اس کے اندر آپ چینجز کرتے ہیں تو وہ سرکہ کے اندر بھی چینج ہو جایا کرتا ہے اگر تو سرکہ بنایا گیا ہے وہ کھجور سے ایک سرکہ اور دوسرا سرکہ بنایا گیا ہے انگور سے ایک سرکہ بنایا کھجور سے ایک سرکہ بنایا گیا انگور سے تو یہ ان دونوں کو بھی زیادتی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے دونوں کو زیادتی کے ساتھ یعنی ایک سرکہ کھجور سے بنا ہوا ہے ایک سرکہ انگور سے بنا ہوا ہے دونوں کو سائن, سائن, سائن, سائنٹیفکلی تو ظاہری بات دونوں ایک جیسے ہی ہوں گے ایسیٹک ایسیڈ ایس سی ایچ جو ایسڈ ہے سائنٹیفکلی تو ایک ہی چیز ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیونکہ وہ بننے مختلف ہیں تو خاصیات وغیرہ کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں جو اوریجنل چیز ہوتی ہے اس کی اس وجہ سے وہ کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ ان دونوں کو اگر زیادتی کے ساتھ بیچا جا رہا ہے ایک طرف سے دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں مختلف ہیں اس لیے کیا ہوگا ان کی اصل مختلف ہے جب ان کی اصل مختلف ہے تو ایک دوسرے کو زیادتی کے ساتھ بھی ان کو بیچنا جائز ہوگا دیکھیے ذرا وخلودی وخل خل کہتے ہیں سرکے کو ٹھیک ہے نا وخلق یہ تو سارا لیکن اس کو حذف کر دیا گیا تو اسی کو ہم نے اس کے قائم مقام کر دیا گیا خل بلب متفاضلا انگور کھجور س... سے جو بنا ہوا سرکہ ہے زیادتی کے ساتھ اس کو بیچنا جائز ہے انگور سے بنے ہوئے سرکے کے مقابلے میں وہ جدوزو بے الخب سے یہ تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف روٹی ہو اور ایک طرف گندم ہو تو کیا ان کا آپس میں بیچا جا سکتا ہے ایک طرف روٹی ہو اور ایک طرف گندم ہو کیا ان کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا تو یہ لیے بیچا جا سکتا ہے کیوں بیچا جا سکتا ہے اس لیے کہ روٹی ایک علادہ جنس ہے گندم ایک علادہ جنس ہے گو کہ روٹی بنتی تو گندم سے ہی ہے لیکن دونوں علادہ چیزیں شمار ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایک علادہ جنس بن چکی ہے گندم کو ہم نے آٹا بنا کے اس کو ہم نے گون کے اور اس کی روٹی بنا دی پکا لیا تو یہ کیا ہو گیا دونوں الادا ہو گیا تو کیونکہ آٹا جو روٹی ہے نہ یہ کیلی چیز ہے ٹھیک ہے نہ یہ وزنی چیز ہے آٹا کیا ہے یعنی روٹی نہ یہ کیلی چیز ہے نہ یہ وزنی چیز ہے تو اور قدر تو اس وجہ سے اب کیا ہوگا اس میں قدر بھی نہیں رہی ہے قدر نہیں رہی ہے اور جنس بھی مختلف ہو گئی ہے جنس بھی مختلف ہو گئی ہے جب جنس بھی مختلف ہوگی ہے تو کیا مسئلہ ہوگا قدر اور جنس جب دونوں معاملات چینج ہو جائیں تو پھر زیاتی کے ساتھ بھی بیچنا جائز ہوتا ہے زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہوتا ہے اور ادھار کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے ادھار کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے ہم نے یہی کہا تھا نا کہ اگر تو جنس مختلف ہو جاتی ہے لیکن قدر قدر پائی جا رہی ہے تو وہاں پر جاتی کے ساتھ تو بیچنا جائز ہوتا ہے لیکن ادھار کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن اس صورت میں کیا ہوگا جب روٹی آ گئی ہے اور گندم آ گئی ہے تو جنس بھی مختلف ہے اور جنس بھی مختلف آ گئی ہے اور قدر بھی نہیں پائی جا رہی قدر بھی نہیں پائی جا رہی جب قدر بھی نہیں پائی جاری, اس کا مطلب ہے یہاں پہ ادھار والا معاملہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یاد رکھیے گا کہ روٹی تو ابھی دے دی روٹی تو ابھی دے دی گندم بعد میں لے گا ٹھیک ہے اس میں یہ مسئلہ ہوگا یعنی کہ گندم پہلے دے دے اور روٹی بعد میں لے یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے دے دیتا ہے روٹی ابھی دے دی کہتا ہے گندم میں آپ سے کل لے لوں گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو وہ اختلاف ہے اس لیے کیونکہ روٹی مختلف ہو سکتی ہے نا ہاں یعنی اس کو پکانے کے ساتھ یعنی آٹا گندنے کے استعمال کے ساتھ وہ مختلف ہو سکتی ہے اس لیے وہ مسئلہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا وہ ہم پڑھیں گے انشاء اللہ آگے جا کے لیکن آپ نے بس یہ یاد رکھنا خبینتا تھے جائز ہے روٹی کی بح کرنا کے مقابلے میں ہے؟ ایسے ہی وقت ڈکی کے آٹے کے مقابلے میں بھی جائز ہے روٹی دینا آٹا لینا متفاظ زیادتی کے ساتھ متفاظ رنگ کے ساتھ انگریڈینٹس مختلف ہے یہ تو بات ختم ہو گئی ہے اگلا مسئلہ یہ آ کہ آکا اور غلام کے درمیان میں کیا ربا ہوگا یا نہیں ہوگا تو آکا اور غلام کے درمیان میں ربا نہیں ہوا کرتا کیونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ آکا کا آقا جو غلام کی ملکیت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آقا کی ملکیت میں ہی آتا ہے جو کچھ غلام حاصل کرتا ہے وہ سارا کا سارا آکا ہی کا کہلائے گا کیونکہ تو اس لیے ان کے درمیان میں سود کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ کریں گے بھی تو ایسے ہی جیسے ایک آدمی اپنے ساتھ کر رہا ہے میں اپنے آپ کا جی میں نے اپنے آپ سے 100 روپیہ قرضہ لے لیا ایک جیب سے دوسرے جیب میں سو روپیہ ڈال دیا اب کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی دوسرے جیب سے میں نے جس میں 100 روپے ڈالا تھا 120 سو روپے نکال کے پہلے جیب میں ڈال دیے میں نے کہا کہ چلو جی یہ ہوگا کیوںکہ میں نے قرضہ لیا تھا میرے ایک جیب نے دوسرے جیب سے قرضہ لیا تھا اس لیے یہ میں اس کو دے رہا ہوں تو کیا یہ سود کہلائے گا نہیں یہ سود نہیں کہلائے گا کوئی کے کہے کہ یہ جی جی سو روپیہ دے کے 120 سو بیس روپیہ لی ہے تو بھئی وہ میرا اپنا معاملہ ہے میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں جب میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں تو یہ سود نہیں کہلائے گا سمجھ رہے ہیں تو ایسے ہی مولا اور آقا کے درمیان میں بھی معاملہ سود کا نہیں کہلائے گا وَلَا رِبَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَعَبْدِهِ سود نہیں ہوگا کس کے درمیان مولہ کے درمیان آقا کے اور اس کے غلام کے درمیان ٹھیک ہے ولا بین المسلم و حربی اس طرح مسلمان اور حربی کافر کے درمیان میں بھی تی دار, الحربی دار حرب دار حرب کے اندر سود نہیں ہوگا دار حرب کیا ہوتا ہے دار حرب یہ ہے جیسے کہ جہاں پہ کافروں کی حکومت ہے جہاں پہ کافروں کی حکومت ہے ایک بندہ امریکہ میں رہتا ہے ایک آدمی ہندوستان میں رہتا ہے ایک آدمی انگلینڈ میں رہتا ہے تو یہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر مسلمان ان سے سود حاصل کرتا ہے مسلمان ان کو قرضہ دیتا ہے جی سو روپیہ اور کافر وہ کہتا ہے جی آپ مجھے ایک سو بیس روپیہ دیں گے تو یہ سود کا معاملہ نہیں ہوگا یہ جائز ہوگا مسلمان کے لیے ایسا کرنا کہ سو روپیہ دے اور ایک سو بیس روپیہ لے لے دیکھئے کیونکہ یہ دارالحرب ہے اور دارالحرب کے اندر کسی طریقے سے بھی ان کا اور اس نے فرمایا بھی ہے کہ جی مسلمان اور حربی کے درمیان دار حرب کے اندر سود یعنی سود نہیں ہوگا لیکن یہ بعض علماء کی رائے ہے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ بھائی سود سود ہوتا ہے چاہے کافر کے ساتھ معاملہ کیا جائے چاہے مسلمان کے ساتھ کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اس لیے فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ جی کافروں کے ساتھ جیسے اب ایک آدمی کرے کہے میں پاکستان میں بینک میں پیسے نہیں جمع کراتا میں جا کے انگلینڈ میں جا کے جمع کراتا ہوں یا میں سوئٹزرلینڈ میں جا کے جمع کراتا ہوں تو اب تو ویسے مسلمانوں کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے اندر پڑا ہوا ہے ہم اس کی اجازت دے دیں کہ جی سو, یہ سود جائز ہے جی ہر بندہ یہ کام کرے گا سارے یہاں سے پیسہ اٹھا کے سارا کے سارا پہنچ جائے گا سوئٹزرلینڈ پیسے لیتے رہو اور جی, مسئلہ سود سو تو ہے ہی نہیں ان کے درمیان میں ان کو پیسہ دیا جائے تو مسلمان یہ جو مسئلہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کہنا کہ جی, مسلمان اور حربی کے درمیان دائح ہار میں سود نہیں ہے ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ بھی ہوگا ہو گیا مسئلہ اب سمجھیں ایک اور مسئلہ پتہ نہیں مجھے چھڑنا چاہیے نہیں چھڑنا چاہیے میں کوئی جدید مسائل چھڑتا ہوں تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے پروویڈنٹ فنڈ جی پی فنڈ جس کو کہتے ہیں جی پی فنڈ جو ملازم لوگ ہوتے ہیں نا ان کی تنخواہوں سے پیسے ہر مہینے کٹتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ پیسہ کٹتا رہتا ہے پانچ پرسینٹ لازمی ہوتا ہے کہ جی فوج کے اندر ڈی ایس پی فنڈ وغیرہ کے ہیں اور ویسے جو ہے وہ پروویڈینٹ فنڈ کہلاتے جی پی فنڈ وغیرہ کہلاتے ہیں تو وہ کاٹتے رہتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کچھ خاص ایک خود وہ لگاتے رہتے ہیں اس کو آگے لگاتے ہیں سوٹ پہ لگاتے ہیں لیکن ملازم کے لیے وہ لینا جائز ہوتا ہے کیونکہ ابھی اس کی تنخواہ کا وہ حصہ بنا نہیں تھا وہ پہلے ہی تنخواہ سے کاٹ کے وہ بینک میں لگا دیتے ہیں جتنا ملازم کا کاٹتے ہیں اتنا ہی محکمہ اپنی طرف سے ڈالتا ہے پانچ پرسنٹ اگر ملازم کی تنخواہ سے کاٹا ہے تو پانچ پرسینٹ وہ اپنی طرف سے ڈالیں گے اور یہ یعنی اگر ایک لاکھ بندے کی تنخواہ ہے ایک لاکھ تو پانچ ہزار روپیہ وہ کیا کر لیتے ہیں کہ وہ پہلے کاٹ لیتے ہیں آدمی کو تنخواہ پچانوے ہزار روپیہ دیتے ہیں اور پانچ ہزار روپیہ اب جیسے ڈالیں گے تو ہر مہینے کو دس ہزار روپیہ اس کا جمع ہو رہا ہے دس ہزار روپیہ جمع ہو رہا ہے اب ایک آدمی اور یہ اس پہ جو منافع وغیرہ جو منافع تو نہ کہ اس جو سود آتا ہے وہ بھی جمع ہوتا رہتا ہے جمع ہوتا رہتا ہے مثلاً اگر کسی نے پیسہ لگا دیا جی 10 پرسینٹ کے اوپر کسی جگہ تو ہر مہینے دس کا اس پہ اس کا جتنا پیسہ پڑا ہوا اس کے حساب سے زیادتی بھی ہو رہی ہے لیکن یہ پروویڈینٹ فنڈ لینا جائز ہوتا ہے اس میں ناجائز نہیں ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کہتا ہے جی میں اپنے پروویڈینٹ فنڈ میں سے پیسے لینا چاہتا ہوں پیسے لینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کتنے لوگ جی خاص ایک اماؤنٹ ہوتی ہے ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ لیتا ہے ایک لاکھ روپیہ کہتا ہے جی مجھے دے دیں اسی کا جو اکاؤنٹ تھا وہ 1 لاکھ روپیہ لے لیتا ہے لیکن جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کو ہم قرض کے طور پہ دے رہے ہیں ہے اسی کا پیسہ جو تھا وہ تھا لیکن اس کو کہتے ہیں قرض کہ کے طور پہ آپ کو دے رہے ہیں آپ یہ واپس کریں گے اور ایک لاکھ واپس نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر جتنا سود بنتا ہے وہ بھی آپ واپس کریں گے مثلا نے ایک لاکھ روپیہ لیا ہے آپ واپس ایک لاکھ دس ہزار روپیہ کریں گے ایک لاکھ دس ہزار واپس کریں گے آپ اس نے اپنے ہی پیسے میں سے لیا تھا اور وہ حکومت کہتی ہے جی آپ ایک لاکھ دس ہزار واپس کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ سوٹ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ سوٹ دینا تو یاد رکھیے یہ جو ایک لاکھ دس ہزار روپیہ دے رہے ہیں نا واپس یہ بنیادی طور پہ اس کے اپنے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اس کا معاملہ گو ہے اپنے ساتھ ہی ہو رہا ہے یہ حکومت کے کھاتے میں نہیں جا رہا میں نے کہا نا ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں لے کے گیا دوسری جیب سے پہلے جیب میں لے کے آیا سو روپیہ نکالا ایک جیب سے دوسری جیب میں ڈالا ایک سو بیس روپئے اب میں کہتا ہوں کہ یار میں نے ایک جیب سے دوسری جیب میں ڈالا اس لیے پہلا جیب کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے آپ 120 سو روپیہ واپس کریں گے یہ کیا ہے یہ گویا ایک ہی بندے کا معاملہ چل رہا ہے اس لیے یہ سودھ نہیں ہوتا اگر وہ ایک سو بیس روپئے ایک لاکھ بیس دس ہزار روپئے جمع بھی کراتا ہے تو اس کے اپنے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے جب اپنے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہی معاملہ کر رہا ہے ہاں وہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے فوج کے اندر ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ناجائز ہے بھئی جائز ہے اس کی بڑی وہ ہوتی ہیں آخر کیا وجہ کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اللہ آپ اگر آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کیوں جائز ہے یہ تو یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا آگے ہم چلتے ہیں بابو سلم بابو سلم ٹھیک اب یہ باب السلم کیا ہے جتنا مرضی کر لیں یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے زیادہ نہیں کٹوانا چاہیے اس میں شبہ آ سکتا ہے لیکن اپنی مرضی سے زیادہ نہیں جتنا گورنمنٹ لازمی کاٹتی ہے جیسے پانچ پرسینٹ ہے یا جتنا بھی ہے وہ کاٹتے ہیں بس اتنا ہی کٹواتے رہا. ہم اس لیے منع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں زیادہ نہ کٹواؤ اگر پچاس پرسینٹ کٹواؤ گے تو وہ پچاس پرسینٹ گورنمنٹ اب میں سود کا شبہ اگر طرف سے کاٹتے تو وہ ہے بابو سلم آ گیا سلم میں یہ چکر کیا سلم کیا چیز ہوتی ہے پیسے آپ پہلے دے دیتے ہیں اور چیز آپ کو بعد میں ملتی ہے پیسے پہلے چیز بعد میں اس کو کہتے ہیں بابو سلم سلم آ اس لیے آپ دیکھیں لکھا ہوگا بے ادین بل آئینے بے ادنی بل دین کیا ہوتا ہے جو ادھار ہوتا ہے سمن آپ نے ابھی دے دیا بل آئین ہے نا بل آئن سمن آپ نے ابھی دے دیا اور جو چیز آپ کو جو دوسرے کے ذمہ واجب ہو گئی ہے وہ کیا ہوتا ہے دین ہوتا ہے نا بے دائن بل آئین دین کی بے کرنا این کے بدلے میں پیسے تو ابھی لے رہا ہے چیز تو ابھی لے رہا ہے کہتا ہے یہ میں آپ کو دو مہینے بعد واپس کر یہ دوں گا یعنی وہ جو چیز آپ نے کہی ہے تو یہ کیا ہے بابو سلم کے اندر ہم پڑھیں گے اس کا ایک اور نام بھی کیا ہے بیع ال بے الا جے اجیلے بل آ حمزہ کھڑی زبر حمزہ کھڑی زبر بے الاج لی بل آ جن کے ساتھ اجل کیا ہوتا ہے اجل حمزہ کے ساتھ جو اجل ہوتا ہے وہ کہتا ہے مدت ہوتی ہے اجل ٹھیک ہے اور جو آجل ہے آجل اس کا مطلب اجلت کے ساتھ ہوتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہوگا نکاح ایک ہوتا ہے نکاح مہر معجل ایک ہوتا ہے مہر معجل نکاح کے حوالے سے جب لکھا جاتا ہے فارم پھر پور کیا جاتا ہے تو مہر جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی کیا ہے ہاں مہر معجل یا معجل معجل ہوگا اگر آئین کے ساتھ ہے تو اجلت کے ساتھ فوراً مہر دینا پڑے گا اور اگر جو وہ ہے میرے معجل حمزہ والا ہاں بے العاجل یہی ہے بل بل آجل یہ بل جو ہے نا یہ لام علادہ نہ کرے نا اس کو یہ لام بل جو ہے نا یہ کوئی علادہ نہیں ہے یہ اسی با ہے با لام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی ڈائریکٹ اگلے لام العاجل کے ساتھ ہاں بل آجل ٹھیک ہے جی تو میرے معجل اور معجل تو آجل کیا ہے آجل کی چیز آپ بیچ رہے ہیں جو دہن ہے دہن آجل جو ابھی دے رہے ہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی اچھا اب ذرا اس کی اصطلاحات تھوڑی سی لکھ لیں بس پھر ہم سبق آ کے ختم کرتے ہیں لحاظ سمجھیں خریدنے والا جو ہوتا تھا خریدنے والا کہتے ہیں مشتری خریدنے والا کیا ہوتا ہے مشتری بیچنے والا کیا ہوتا ہے بائے بائے اور جس چیز کو بیچا جا رہا تھا وہ کیا کہلاتی ہے مبیع ٹھیک ہے نا اب سلم کے باپ کے اندر ان کے نام تھوڑے سے مختلف ہو جائیں گے سلم کے باپ میں ان کے نام تھوڑے سے مختلف ہو جائیں گے اس لیے اس کو یاد کرنے آپ لوگ جو مشتری ہوگا نا جو مشتری ہوگا وہ کہلائے گا رب و سلم مشتری کیا کہلائے گا رب و سلم جو ابھی پیسے دے رہے اور کہہ رہے چیز میں گندم آپ سے دو مہینے بعد لوں گا گندم آپ سے دو مہینے بعد لوں گا تو مشتری کیا کہہ گا رب السلام ہاں اور جو بیچنے والا ہے کہتا ہے گندم جو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے گندم میں آپ کو دو مہینے بعد دوں گا جو بائے ہے وہ ادھر کہ لائے گا وہ کہہ گا مسلم ٹھیک ہے نا مسلم والے آلئی مسلم ہے مسلم الح جو مبی ہوگا نا جو مبی ہوگا جو مبی ہوگا وہ کہائے گا مسلم فی مسلم فی جس کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے سودا کیا جا رہا ہے مسلم فی اس کو بھی مسلم آلے نہ کہیں مسلم آلے کہیں ٹھیک ہے نا مقول کا سیگا بنائیں گے مسلم علیہ بائے کو مسلم علیہ اور مبی کو کیا کہیں گے مسلم فی جس کے اندر سودا کیا جا رہا ہے مسلم فی جس کے اندر سلم کیا جا رہا ہے تو رب السلم مشتری ہو گیا مسلم علیہ بائے ہو گیا اور مسلم فی کیا ہو گیا مبی ہو گیا یہ تین اصلاحات آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ اسی کے ساتھ اس کے ذرا تعلق چلتا رہے گا ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں ہاں اللہ عین کے ساتھ مسلم مسلم الیہ عین کے ساتھ الا جو ہے عین ٹھیک ہے جی ہوتا کیا ہے؟ سلم, ہے سلم کے باپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج عام طور پہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اب ضرورت ہوتی ہے کاشتکار کو کاشتکار کو ضرورت ہوتی ہے جی پیسہ لگانے کی گندم میں نے لگانی ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں کہتا ہوں جی میرے پاس پیسہ ہو تو میں گندم تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے کہتے ہیں جی پچاس ہزار روپے آپ نے دے دیا اور آپ کہتے ہیں جی اتنے من گندم میں نے آپ سے خرید لی پیداوار جس وقت آئے گی آپ کی پیداوار جس وقت آئے گی تو میں نے مسل میں نے آپ سے سودا کر لی پچاس ہزار روپیہ لے کے میں نے آپ سے سو من گندم کا فیصلہ وہ کر لیا سو من گندم کا میں نے کہا کہ جی میں آپ کو سو من گندم دوں گا جب پیداوار نکل آئے گی اکٹائی ہو جائے گی تو پیسے میں نے ابھی آپ سے لے لیے گندم میں آپ کو کب دوں گا کچھ عرصے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد جو ہوگا میں اس وقت دوں گا اسے کہتے ہیں سلم اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اجازت دی تھی اس لیے یہاں پر یہ معاملہ کرنا جائز ہے وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے آگے جا کر اس نے اجازت دی تھی سلم کے اس میں تو اس لحاظ سے یہ معاملہ کرنا جائز ہو جاتا ہے ہو جائے گا جی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنے آپ باقی پھر انشاءاللہ شاء ہیں جو کل کریں گے کل کریں گے انشاءاللہ شاء دعا کریں میں بھی اب سوچ رہا ہوں یہ اپنا نیٹ کبھی میں چینج کرتا ہوں نیٹ بھی چینج کرنا ہے یہ لوگ بڑا تنگ کر رہے ہیں اللہ جو ہے وہ دوسرا لیتے السلام علیکم